مسلمانوں کو محفوظ رکھتے یہی فرمائی ہو مطلب کہ اکثر جگہ پر آفسوں میں ٹوائلٹ جو ہوتا ہے اس میں انگریزی کموٹ ہوتا ہے اس کو اگر ایک سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے دل مطمئن نہیں ہو اگر بڑی تیز حاضر پیش آ جائے اس میں کموٹ جو ہے یہ تقریب ابا ہر گھر میں ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے ایک تو اس میں پہلو آسانی کا جو اپنے تنگ لوگ سمجھتے پہلو یہ ہے کہ آج کل امراض اتنے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اچھے بھلے جوانوں کے گھٹنے جواب دے گئے وہ بیٹھ نہیں سکتے ٹھیک ہے اب آئیے جب آدمی کموٹ پر بیٹھتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی تو کموٹ پر بیٹھ کر کے پھر ہم نہاتے ٹھیک ہے نا اب دیکھیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کموڑ کو اگر زیادہ لوگ استعمال کریں یہ اوپر گلیز ہو جاتا ہو اصل میں کموڑ جو ہے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں یہ جازیب ہے نہیں کوئی پانی اگر اس پہ لگ جائے تو جذب نہیں کرتا ہو, لکڑی کے طریقے سے ٹھیک شرن اگر جو چیز جازیب نہیں ہو جیسے سیمنٹ کا بنا ہوا ہو یا سرامک کا بنا ہوا ہو یا پلاسٹک کا بنا پر ایک الگ سے وہ ہوتا اس کو اگر کوئی آدمی جہاں کموڈ استعمال ہوتا تو ٹو بھی ساتھ ہوتا اگر اس کو آپ کاغذ سے بالکل صاف کر لیں کہ کوئی پانی کوئی ہلازت نہ اب اگر کموڈ پر بیٹھے تو آپ کا بندہ ناپاک نہیں ہوگا کیوں کہ اب جب سوک گیا اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں خالی اس کو سوکھا لیا جائے ٹو پیپر سے وہ پاک اب پاک جب ہے تو اس پر آپ بیٹھ جائیں استنجا کریں پانی استعمال کریں وہ بالکل صاف ہوائی جہاز وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر وہاں تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ اگر تلاش کریں تو ایک بالکل ایک پیپر الگ سے رکھا ہوتا جس کو کموڈ پر بچھا کر کے آدمی بیٹھتا دی? تو اس میں بھی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن پانی استعمال کرنا ہوگا جہاں بھی ہو عما آپ نے دیکھا کہ باہر ملکوں میں جہاں یہ ہے وہاں پانی نہیں ظاہر ہم لوگ بوتل استعمال کرتے بولے جاتے ہیں مجبوری میں تو, یہاں تو مجبوری نہیں یہاں تو پانی استعمال آپ کر سکتے ہیں یا لوٹا بھی رکھ سکتے ہیں لوٹے کے بعد اس سے استنجا کریں تو کموٹ پہ بیٹھنے سے آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا اس لیے کہ اس میں اگر کوئی غلازت ہے جب اس کو صاف کر لیا گیا تو غلازت جو ہے وہ صاف ہو گئی اب اس کی مثال دیتا ہوں چھری ہے آپ نے جانور زبہ کیا بہتا وہ خون حرام چھری پہ لگا چھری پہ لگنے کے بعد اگر چھری کو صاف کر لیا جائے کہ اس چھوری میں خون جذب نہیں ہوا جب صاف کر لیں گے تو شرن چھری اگر کپڑے سے یا کاغذ سے صاف کر کے اس پر اگر بیٹھ جائے تو آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوگا اور یہ اس لیے ہے تاکہ نمازوں کی حفاظت بازوں میں نے دیکھا کہ جہاز میں صاحب ناپاک ہو جاتے نماز بھی نہیں پڑھو تو ایسا نہیں نمازوں کی حفاظت کے لیے مجبوراً کبھی ضرورت ہو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا